اسی طرح انجینئر بننا چاہے اس کے لیے بھی ایک کورس ہے انسان اس کورس کو کر کے ادارے بھی ہے اس مقصد کے لیے بولتے انسان پڑھ کر انجینئر بن سکتا ہے کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کا بھی ایک کورس ہے نساب ہے پڑھائی ہے تعلیم ہے اس کے لیے انسان پڑھ کے محنت کر کے کوشش کر کے آگے بن سکتا ہے آفد بننا چاہے تو محنت کر کے کوشش کر سکے اساتذہ سے سیکھ کر پڑھ کر آفت مواد بن سکتا ہے مفسر بننا چاہے محنت کر کے علم تفسیر میں مہارت حاصل کر کے اصول تفسیر پڑھ کر استادوں سے مصیر کا انداز اور طریقہ سیکھ کر کے مفسر بن سکتا ہے فخری بننا چاہے اسی طرح فقہ کا کورس کر کے اصول فقہ پڑھ کر مجھ دہروں کے اصول اور ضابطے میں مدد کر رکھ کر موجود بن سکتا ہے اگر وہ خالی بننا چاہے اسی طرح مزاق کا کورس ہے اس کورس کو کرنے کے بعد پڑھنے کے بعد وہ خالی بن سکتا ہے مفتی بننا چاہے کوئی افطا کا بھی کورس ہوتا ہے وہ پڑھ کر ادارے موجود ہیں تعلیم حاصل کر کے انسان اپنی محنت سے اپنی کوشش سے جدوجود سے ان سارے لوگوں کو مطلب کو حاصل کر سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے جو کیشے وہ بھی اساتذہ سے سیکھنے کے بعد انسان اپنی محنت اور کوشش سے تجربے سے پہلو سے ان درجوں کو حاصل کر دیتا ہے لیکن نبوت اور رسالت ایک ایسا رتبہ اور درجہ اور مرتبہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی محنت سے اپنی کوشش کسی استاد سے پڑھ کر یا سیکھ کر یا تجربہ حاصل کر کے یا اس کا کوئی کورس نہیں ہے اس کورس کو پڑھنے کے بعد اس کا امتحان ہو امتحان دینے کے بعد خاص کر کے ڈگری حاصل کر کے صنعت حاصل کر کے کوئی شخص نبی بن گیا کوئی ادارہ کوئی کالج کوئی یونیورسٹی کوئی مدرسہ کوئی انسٹیٹیوٹ کوئی ایسا نہیں ہے دنیا جنتر. جہاں کے جہاں اسکول کی تعلیم لے جاتے وہ کہہ کر بھی. تم نے نبی بننا ہے تو اور یہاں داخل لے لو جہاں سے پڑھائی حاصل کرنے کے بعد تم نبی بن جاؤ گے اپنی محنت سے اپنی کوشش سے اپنی تعلیم اپنے علم اور اپنے تجربے سے کبھی بھی کوئی انسان نبی بولے نہیں بن سکا رسول نہیں بن سکا اس نقوبت اور نشانت کے مقصد کے لیے اور اس مقام کے لیے اس ذمہ داری ادا کرنے کے لیے جس نے رسول بنانا ہے جس نے نبی بنا کر بھیجنا ہے اور وہ کون ہے اللہ تو اللہ, تو اللہ تعالیٰ بتانا ہی اس مقصد کے لیے ان افراد کو چنتا ہے منتخب کرتا ہے کہ جنہیں اس نے نبی بنانا ہوتا ہے اس نے نقبت دینی ہوتی ہے اس نے رسالت ادا کر خود پرانے طریقے کی اللہ نمی نے فرما دیا وقت ادا کی کاشتہ بھی یہ اللہ ہی ہے جو اپنے نبیوں میں سے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے لیتا ہے نبوت کے لیے رسالت کے لیے یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ استفاع کرتا ہے چنتا ہے صاف ستھرے دیکھتے تھے پاکیزہ وہ انکس کو ہیں میرا یہ پیغام ہمارا حکوم پوری عمالت داری اور دیانت داری کے ساتھ آگے پہنچا سکیں گے یا نہیں ان کا اخلاق اور کردار اتنا آگہ ہے کہ جب میرا پیغام آگے پہنچا رہے ہوں تو پھر ان کے کردار نے اٹھانے والا ہے ان کی شرافت ان کی دادائی ان کی عقل مندی لوگوں کے ساتھ ہندر کی خیر خائی یہ ساری چیزیں ہٹا دیکھ رہا ہے جب کسی شخص میں اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں نظر آتی ہے تو پھر اس وقت اللہ تبار بتالا اس شخص کو نقوبت اور رسالت کے لیے منتخب کر دیتا ہے آپ چن دیتا ہے نقوبت کے رسالت یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کسبی کسبی سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے کثر سے اپنی محنت سے اپنی کوشش سے اپنی تعلیم سے اپنے تجربے سے اس کو حاصل کر سکتا ہے نبی بن جائے اپنے دور پر رسول بن جائے اپنے طور پر محنت کر کے ہوں مشقت کرتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں نہیں یہ اللہ کی آتا ہوتا اللہ آگاہ کرتا ہے وہ بھی چیز ہے وہ بھی اللہ کی آتا وہ بھی اللہ کی آتا یہ دلچسپی چیز ہے نہیں اور یہ بات بھی میں رکھی جس طرح نبوت اور وشارت کے لیے اللہ نبیوں اور رسول کا خود آپ انتخاب کرتا ہے تو انبیاء کا ساتھ دینے کے لیے ان کے ساتھ ایمان لانے والے ابتدائی لوگوں کے لیے کہ جو ہر طرح کی قربانی اس نبی کے ساتھ مل کر دے سکے اور اس کی طاقت اور تقریب کو قبول کر کے آگے کھڑے ہو جائے اس نظام اور پروگرام کو لے کر تو اللہ تبار و تعالہ ہی ان افراد کو بھی چنتا اور منتخب کرتا ہے جو نبی کی صحابیت کے حقدار ہوتے ہیں کوئی بندہ اپنی چاہت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے لوگ موجود تھے مگر صحابیت کسی کو نہیں گرا اور کوئی صحابی نہیں بن گیا نبی سب نے انہوں نے دیکھا بھی ہے انہوں نے نبی سب کو دیکھا بھی ہے نبی سب نے ان کے ساتھ پلا بھی کی انہوں نے بھی نبی سب کے ساتھ گفتگو کی اٹھے بھی سہی بیٹھے بھی صحیح ہتار کے ساتھ رہے بھی صحیح دکھ سکھ میں نبی سب کا ساتھ بھی دیا ہر مشکل اور تکلیف میں نبی علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو شرف ہے صحاب دیا تھا نہیں ہو سکتی صحیح لگا چلا مشکل صحابہ متعلق نبی کہ یہ صحابہ ہو جب کا صحابہ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ عبد اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے آپ اللہ ان کو بھی چنتا اللہ ہے صحبت نبی ہے اللہ اپنے نبی کی صحبت کے لیے صحابیت ہوئی ساتھ دینے کے لیے ان کو بھی چھوڑتا اپنی چاہت سے اپنی خواہش اپنی نبی کوئی بھی صحابی نہیں بن سکتا اس منصب کے لیے بھی اس مقصد کے لیے بھی اللہ تبارک و طرح آپ انتخاب کرتا ہے کہ میرے نبی کا ساتھ دینے کے حقدار کون ہے اور کون اس ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں کون نہیں کر سکتے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ جو اس آخری منتخب ہماری نبی ہیں اس آخری کتاب کو لے کر آنے والے جیسے اللہ براہ ربی نے لمبیا جناب محمد رسول اللہ سن اللہ علیہ وسلم یہ حرکت آتا تھی کہ آپ کے حدت حاصل آپ کے اشارت بھی آخری دین بھی آخری شریعت بھی آخری اور کتاب بھی آخری پہلے لمبیا آتے تھے ان کا ساتھ لینے والے لوگ بھی ہوا کرتے تھے لیکن اب نبی اکرم ست الباس کے ساتھ میں لوگ کی رابطہ پر شرف صحابیت جن کو حاصل ہونا تھا کے زمانے میں بھی ہو چکا آپ کسی اور کو شرف صحابیت حاصل ہو سکتا نہیں یہ احساس اللہ نے ہزار کیا ان کے فروغ کو کیا اور وہی اسے ان کی قربانیوں کو دیکھ لیے ان کے جذبوں کو دیکھ لیے ان کے خلوص کو دیکھ لیے آپ کو پتا چلتا ہے اور اگر ہم اس طبقے سے ہٹ دوسرے درخوا کے ساتھ ان کا مبازنا کریں اور تقابل کریں اگر منائق ہو تو خود بخود ایک آگے بنو اور تھوڑا سا این بدل رہے شخص کے سامنے وعدے ہو جائے گا کہ واقعی کے لوگ اللہ بے خد ہے اللہ جی نے چڑا اور اللہ جی نے کشب حاصل کیا عطا کیا ورنہ ان کے بال کے لوگ ان کے بارے بتے کے لوگ وہ جتنے ہی اسلام کے لیے مختلف لیکن ان کا اشلاح نبی صبح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ جہاں سے پڑھ کر ہو سکتا ہی نہیں پہلی بات یہ آج دلی میں کچھ سی سب بات چیت ہے سیدنا اللہ اب بکر صدیق رضی اللہ تعالم ہو ان کی عصمت اور فضیلت کے حوالے سے تو سب سے پہلی بات سیدنا اللہ اب بکر صدیق رضی اللہ سے ان کی عصمت اور فضیلت کی وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ عل کے صحابہ میں سے سب سے امن مبنی صحابی ابل صحابہ پہلے پہلو کیونکہ صحابی میں یہ شخص جو ایماندار اور وہ بکر صدیق ربی اللہ علیہ وہ ہے کہ جو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان سب سے پہلے ایماندار اس لیے سب سے پہلے پہلے صاحب اور آپ کی فضیلت کا سب سے بنیادی پہلا ہوتا ہی مجھے کہ نبی اکیل علیہ وسلم پر ایماندار اور آپ کو شرط صحابیت حاصل ہوا اور یہ شرف صحابیت جس شخص کو نصیب ہو جاتا ہے نبی احمد شخص کا فرمار ہے کہ ان نمال امید ہے کہ اللہ عبد نے جہنم کو اس شخص کے اوپر حرام کر دیا ہے جس شخص نے حالت میں, میں محمد رسول اللہ صرف صحب وہ نہیں بلکہ جو ایمان لانا اللہ تبارک نے ان لوگوں پر جنم کو آپ جنم کی آپ کو کیا کر دیا؟, حرام دیا تو جو ان کو دیکھنے والے ہیں ان کو دیکھنے والے اللہ پر بھی جنم کی آپ کو حرام کر دیا مگر ایمان کی مگر مگر ایمان کی شرف صحابیت کے ساتھ سا میں نے پہلے آرٹ کیا اللہ, اللہ کہ امور مسلم امر میری انسمت نبی سدر کے بات نبی سسو کے واقع سنا ہوا واقعہ جب نبی سندر سگر نے سفا باہر ہی پر ہو گئے دعوت کو ہی بیچ لا الہ الا اللہ اور نبی علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی جو گزر چکی تھی وہاں تم کے سامنے پیشے آج نبی تو کیوں میرے نے آپ کی یون بدھاری ہے تمہاری کل بجٹ تم ساری کروی کا تم نے مجھے سچا پایا سب نے بجٹ سوا جواب دیا میں ہم نے جب بھی یادایا ہے آپ کو سچا ہے پھر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے سچا سمجھتے ہو اگر دیکھیے تو اس پہاڑ کے پیچھے ایک او اس, اس کا نش کر ہے اور اس بھاگ پر حملہ اور ہونا چاہتا ہے آپ سب دیکھیے ہم کو بھی دے بتاؤ میری اس بات کو سچا سمجھو گا یہ جھونکا سمجھو سب نے کہا کو آپ جو ہے سب سے ہوگا میں اس کا کی سب سے بڑی سچائی پہ بتا رہا ہوں پھر بات میں کول ادھر نبی سے درگاہ ات کے کوئی غیر نہیں کوئی دور کے بھی نہیں بالکل انتہائی لت میں پری ہوئی رو نہیں چچا کھڑا ہو گیا الحاظہ جمع لگا اسی لیے جمع کیا اسی لیے جمع کیا الجا کا لیا دوا ہوگا ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کی پوجا کیا کرتے تھے ہم ان چھوڑ دیں اجالا لیا کا ہلا ہوا یہ سارے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے سب کچھ کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے ایک نا کا راشن کو روزہ بڑی جیوا کھڑے ہونے کون ہم نے قریبی رشتے دار اور صرف یوں ہی نہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہنے والے کہ میں لوگوں کا اٹلا سا ہم نے جب بھی آپ کا آپ کو سچا پایا جب یہ کائرات کی سے بڑی سچائی اور صلاحت تو نہیں نبیشن نے ان کے سامنے بیچ کی تو ہمارا ہو جاتے ہیں اور ندیشن کو منہ کے اوپر کہہ دیتا ہے کہ کمپن کا ساڑھ یوم نو رویلا آپ خلاف ہوتا بات ہو جاتے آپ کے جامع اس کے جواب پیت بچے ابھی لا لو وہ راشد ہم اپنے ہوتے سچا مانتے تھے سال کو امیر بھی کہتے تھے باردار با بھی مانتے تھے. با امانتے بھی کسی کے پاس رکھی ہوئی تھی ہر قسم کے رشت اور احترام کیا کرتے تھے فیصلے ہی کروایا کرتے تھے اشترام بھی کروایا کرتے تھے لیکن اس کے موجود جب یہ بات سامنے آئی تو پھر سارے تو سارے انکار کر رہے ہیں برا بلا بھی کہہ رہے ہیں اور باتیں بڑھتے بڑھتے پھر ساڑی بھی کہنے لگ جاؤ سکتا مجدور بھی کہنے لگ گیا سوچنا اور باپ دادا کے دین سے گرا ہوا بھی کہنے لگ گئے ساری باتیں لیکن کیا ہے اس موقع کے اوپر سب سے پہلے نبی وسلم جو کائرات کی سب سے بڑی سنات اور سچائی امدادی تورین کو لے کر آئی ولک جو طرف سے سچے بھیڑ کو سچی جانا کو تورین کو اور شراب کو لے کر آئے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ول ول جا ابھی سلک ایک hmm. موزا جس نے محمد الرسول بہت تصدیق کی تصدیق کی بنیادی طور پر پہلے پہلے پہلے پہلے پہلے پہلے بہت سب کسی کا ہے کہ ایک شخص تھا جس نے تصدیق کی اور وہ مکرق صحیح دن احمد مکر وغیرہ سنجھ کی وسندہ کا پیڑھی بیٹھے کا پول گاپور یہ وہ لوگ ہیں جو چاہے اللہ سے ڈرنے والے اب جمع کشی کا استعمال کیا گپتا پور بھی جمع کا لائک جمع کی ازمن کے لیے ورنہ سچ کو لے کر آنے والے تو ہم سدا اور ان کی تصدیق کرنے والے بھی کون اب سدی نسرت اللہ نے شردا کا بھی اچھی بات حالانکہ عملی طور پر جب ہم یہ باتیں سنتے ہو تو ہمیں بھی پتا چلتا ہے کہ اس موقع کے اوپر جب رکیشن نے سفا پہاڑی پر تو کی اور اسلام کی طاقت پیش کی تھی لیکن کا اعلان کیا تھا تو کتنے لوگ مجھ سے بات ہوئے تھے نہیں چار کتنے آدمی مجھے بات ہوئے تھے چار کتنے آدمی چاہ کون کو؟ ایک ہو بکر صدیق رضی اللہ دوسرے سیدنا علی الد الفاح ربی اللہ حکام تیسرے زید بل ہارشہ رلی اللہ حرام اور چوتھے سیدہ خدیجہ اللہ ہوتا سیدہ خدیجہ ربی اللہ ہوتا آزاد مندوں میں آزاد مندوں میں سب سے پہلے لانے والے کون ہیں اب بدل سدید اللہ اور بچوں میں ایمان والے اور علی الفاح اللہ ہوئے گنا پہ ایمان لانے والا سب سے پہلے فون زیدہ ہوتا ہوا اور خواتین میں عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کو اور سطح کرنے والی فون امک میری سیدہ لا سلی اب جب بہتر یہ چار لوگ اس موقع جو منسوخ لیکن ان چاروں میں سے سب سے پہلے ابھی سلیدہ جفا ہوتا اس لیے اللہ نے خصوصی طور پر ذکر کیا ولبی چاہیے کرے ان کی تصدیق اور تعریف اس موقع کے اوپر ان کتنے لوگ مسلمان ادب سیدا بھی اللہ اتارا تھا خواتین میں مگر وہ نبی سے رسم کی کیا تھی کیا, کیا, کیا, کیا, کیا اور بیوی بیوی بیوی اور تو آج کل کی ترقی یافتہ بیویوں کی بات نہیں ہے اس زمانے کی اس دور کی بیوی کی بات ہے جو کبھی بھی اپنے خاون کے خلاف سوچ سکتی ہی نہیں تھی اس کے خلاف کی بات کر سکتی ہی نہیں تھی اس نے تو ماننا ہی ماننا تھا اور پھر وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار کو کردار کو اس سے پہلے جب تجارت نے بھی اپنا مار دے دیا تھا اس وقت بھی جان چکی تھی پر چکی تھی اپنا مار بھی دے دیا اپنے آپ کو نبی کے ساتھ سونپ دیا اگر وہ محمد پہ احمد اللہ کی حیثیت سے محمد رسول اللہ کی حیثیت سے نہیں جب ساون بن گئے محمد پہ احمد اللہ اب بیڈی کو اجاع کرنا لازم تھا ضروری تھا کہ جو ساون روشن لے کے آ رہے ہیں جو محرم لے کے آ رہے ہیں اگر بیوی تو اس مشن اور منتقل ہے بیوی نے مارنا ہی مارنا تھا اس میں سیل کے تھی کے لیے اور غلام بھی کبھی اپنے آقا اور اپنے والد اور مولا کے خلاف سوچ سکتا اس نے تو ہم یہاں ملانی ہی تھی نا اس نے ہم ہاں ملانی ہی تھی لیکن یہ بات بھی نہیں کہ بھائی سی اتا تھا کہ ربیشم اس کے سردار تھے لہٰذا اس نے ہاں یہاں ملا دی مگر وہ ربیشم کا غلام اس نے ربیشم کا افزا بھی دیکھا سفر بھی دیکھا اور سب کچھ دیکھا اس کے بعد اس نے بھی کا ایمان لایا اس نے قبول کیا خیمہ پڑھا مگر وہ بھی ایک مجبوری بھی تھی اس کی کہ وہ کیا تھا غلام تھا نبی سب اس سے کیا تھے پاکا تھے؟, تھے اس لحاظ سے اس نے بھی ایمان لانا ہی تھا مم. اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے چچا جاد کیا جچا جاد اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے آپ کی پہلے پہلے ہی عبداللہ فوت ہو گئے تھے بھی پھر فوت ہو جب چھ سال کی عمر تھی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ تو کس نے تھوڑا سا دادا نے دادا بھی فوت ہو گیا تو پھر کس نے سنبھالا آپ کو تالب نے کس نے سنبھالا ابالب نے پالا اوسا اور سارے انتظامات کسی پر زاری پر آگے ابو طالب کا نبی صلاح وسلم کا اور علی رب رضی اللہ تعالیٰ اب وہ اسی ابو طالب کے کیا تھے؟ بیٹے تھے اب نبیس کا کوئی باپ نہیں ہے وہ چچا کے گھر پہ رہے ہیں تو یہ دو چچا کے بیٹے آپس میں بحثیت بھائی کے بحثیت بھائی کے اور عبی رضی اللہ حالان کو وہ اور پورش اور محبت اس لحاظ سے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک بڑے بھائی کی جی تھی اور وہ ابھی چھوٹے بھائی تھے چاچا دادا ایک ہے ان کا دادا کیا ہے ایک ہے وہ ایک دادا کی اولاد ہے اس دانوں کے ملا کر کے یہ چھوٹے ہیں اور وہ ہم لوگ بڑے ہیں اور گھر ایک میں پڑے ایک گھر میں پڑے اور, اور ایک گھر میں جی رہے تھے اس لیے بحثیت ایک چھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت سے علی وہ رتدا علی اللہ حسن ایمان لانا ہی آ, ماننا ہی تھا وہ ایمان لے آئے لیکن اب فکر صدیق رضی اللہ تعلق ان چاروں میں سے باحثیت ہے جس کا اس انداز کا کوئی تعلق نہیں تھا کہ وہ مجبوراً مانتے یا کسی طاقت کی بنا پر مانتے یا وہ کو کے لیے کوئی سبق محفوظ ہوتا وہ با اختیار تھے آزاد تھے اپنی مرضی اور اپنی مرضی, مرضی کے مالک کے اپنی منمانی اور مسجد کر سکتے تھے اس لیے اللہ بیوی بی اگر مرضی کا اپنی کرتی تو شاید دنیا بینی بی کے حالات نہ رہتے کی حیثیت سے اگر ایمان نہ لے جاتے تو خطرہ تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ ہو اگر اپنی منبانی کرتے وردی کرتے اپنا اختیار چلاتے تو ایمان نہ لے آتے تو اس میں کوئی نبی سوپر بھی زیادہ نہیں پڑتی تھی اور ابو بکر صدیق کے اوپر بھی زیادہ نہیں پڑتی تھی لما بکبر اس لیے آزاد ورکوں میں آزاد برقوں میں حقیقی طور پر سب سے پہلے ان تینوں نے بھی ایمان کو قبول کیا اسلام خوشبو کر قبول کیا مگر ان میں سے بھی سب سے زیادہ اب اور پہل اس میں اور پھر ایمان دا. اور اسلام لاحج ہوا کوئی مرحلہ بھی ایسا نہیں آیا جس مرحلے میں سیدنا جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا ہر مشکل میں ہر گرمی میں ہر تقریب میں نبی سن کو عیسائی کی جا رہی ہے بکر صدیق رضی اللہ چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و ثقافت کیا جا رہا ہے مکے میں کا نبی صلی اللہ کے گلے میں کپڑا ڈال کے نسید رہے ہیں مار رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں دیکھ رہی اللہ اور آ کر کیا کہا تب تب بھی ہر کسی نے اپنے کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ حق لحاظ سے نبی اکرم چند کرم کا ساتھ, ساتھ صرف یہی نہیں ایمان لانے کے محنت کی کوشش کی صحابہ میں سے ایک کثیر تعداد مکہ میں مسلمان ہونے والے صحابہ کی ایک کثیر تعداد ایسی ہے کہ جو ایمان لے آئے تو اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت اور کوشش اور تعداد کا مسلمان کیونکہ انہیں ابو بکر صدیق رجب ہوتا کہ اگر یہ پہلے مسلم بنے ہیں پہلے مصنف بنے ہیں پہلے مسلم بنے ہیں تو پھر انہوں نے حق بھی ادا کیا دعوت اور تبدیل کی بدائی بھی ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہر بنائے پر ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہر مشکل کو تکلیف کو پیشانی کے ساتھ قبول کیا پھر کبھی ہچکچائے نہیں نیچے ہٹے نہیں ڈٹے رہے اور اللہ تبارک طاللہ کی توفیق کے ساتھ جس بدل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے سکتے تھے اپنی رو شخص ہے سے آپ چاہتے ہیں سند اللہ وسلم جب صبح آنندے مسجد سے جیسا کہ صلی اللہ پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچ و چھٹا ساتھ میں آسمان سے اوپر ہندشن بولتا اور اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہندشی بولتا ہندا بازار اور وہاں جب اللہ تبار کلام قرم اپنے کب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے اور واپس آ کر نبی صلی اللہ سلم نے بتایا کہ میں رات کو رات یہ سارا سفر طے کر راق کے واپس بھی آ گیا تو وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ کافی فرمشن وہ کہنے لگے کہ ہمارا صحت تو اس بات متاثرین ہو نہیں کرتا کہ کوئی شکر اتنا لمبا سفر طے کر کے اور پھر واپس بھی ہمارا دہلی ہمارا عقل نہیں پا ہوا اور یہ بات بھی ذہن میں رکھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا تھا ابھی اس وقت تک یہ قرآن کی آیات نازل نہیں ہوئی سبحان صبح آج اللہ بیان نے بھی یہ بعد میں نازل ہوئے نبی نے صرف واقعہ بیان کہ میں گیا ہوگا بس آرام سے مسجد اکشا اور پھر مسجد سے اس طرح گیا اور پھر واپس بھی راتوں رات آ رات گیا اور جو کچھ نبی سر سوبت بیان کروا رہے تھے وہ کیا نبی سترم کی حدیث دی. نبی سم کی کیا تھی حدیث تھی مگر وہ نبی کی بات حدیث تھی کہ نبی کی حدیث جو ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے وحی ہوتی ہے سوائے وحی کے کوئی مول نہیں ہوتی وبا ان سے پڑھنے اس اس کا کے جو آپ بتا رہے تھے اور, ماں آیا بھی اور اس وقت یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت میں تھا اور آگے مکہ کے لوگوں نے کیا کہا ہمارا عقل نہیں ہمارا ذہن نہیں مانتا کہ ایک شخص لمبا سفر طے کر کے جائے اور رات رابطہ واپس بھی آ جائے تو حدیث کا انکار نبی صلی اللہ ہریش کی حدیث کا انکار عقلی بریاد کا عقلی بریاد پر رائے و قیاس کی گراہ پر جو سب سے پہلے حدیث کا انکار کیا سامنے اگر کو لا کر کھڑا کیا اور اپنے تیاس کو لے کر کھڑے ہوئے تو مکہ کے کاٹ اور دوسرے پوچھے کہ ہمارا مانتا. ہمارا تسلیم نہیں کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہاتھ واپس جائے اور واپس بھی آ جائے اس کے بعد ہی ایسے نظر ہوئی کہ ٹھیک ہے تمہارا عدم موجود ہے اس پہ رقص موجود ہے اور یہ ایسا عام طور پر نہیں ہو سکتا لیکن دو ہزار جس نے یہ سارا کچھ کرایا ہے صبح حوالہ نظیر ہر اہم سے کیا ہے ہے ہر کمی سے کیا ہے ہے ہر رخ سے کیا ہے ہیں وہ ایسا کر سکتے نہیں مگر یہ اس ذات نے کہا ہے سب کچھ جو ہر کمی سے ہر اہم اور ہر رخ سے کیا ہے صبح آنندی بیان دیوی لینک میل مست میل مست افسا تم مارو یا نہ مانو تمہارا ذہن تسلیم کرے یا نہ کرے تمہارا اکل تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن یہ ایک حقیقت ہے اس بات نہ کرے جو ہم اور ہر کبھی اور ہم سے پاک ہے اس نے اپنے بندے کو یہ آرام سے مشیل رکھا اور سفر کی سہوائی ہے یہ قرآن بعد میں رہے گا قرآن اب سننے والوں نے جیسے قریب آیاس میں آتا ہے کیا وہ جانتی اور یہ بات اسی نے کہی تھی کہ ہمارا شہر اس کو تسلیم نہیں کرتا ہمارا آکر اس کو تسلیم نہیں کرتا اس نے اس نیپر پروجنس میں دیکھا کہ جب نبی نویش صحیح یہ بات یاد کروا رہے ہیں تو اس نائپر پروجنس میں اب بکر صدیق موجود نہیں اب فکر صدیق موجود نہیں چنانچہ وہ اٹھ ہوا اور گیا بولنے لگا اب فکر صدیق رضی اللہ عنہ رکھو کہ یہ ہر وقت ہر معاملے میں نبی اس کی تعریف کرتا ہے نبی اس کی تصدیق کرتا ہے ہر معاملے نبی اس کو سچا سمجھتا ہے اور ہر قربانی دینے کے لیے اپنا ہاتھ اپنی جان جب ہم اس کی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو سامنے آ کر ہمیں روکنے والا ہمیں بکنے والا ہمارے سامنے برپوار والا اور اپنے ماں کے ساتھ بھی اپنے جان کے ساتھ بھی یہ اس محمد کا دفاع کرتا ہے تو ابو جہاں نے دیکھا آج مجھے موقع دکھ سکتا ہے کہ میں جا کر ابو بکر سے رضی اللہ ہو جانب ہو کسی طرح پد گوان کر دو گوان کر دو اور نبی سنگ اللہ حسن کے ساتھ اس کا تعلق ختم کروا دو اور دلاش کرتا رضی اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کر ذرا یہ تو بتاؤ کیا کوئی شخص ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر طے کر کے جا سکتا ہے کہ واپس آ سکتا ہے اگر میں یہی سوال آپ سے کروں تو ہمارا جواب کیا ہوگا جی تمہارا جواب بولو ہم سے اگر کوئی کہے کہ ایسا ہو سکتا ہے جی ہم تو ختمے لگانے میں پڑے تھے نہیں ہوئی جی ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہم اتنے ابالے ابالے جانتے جی جلد کہ سوال اسی سے ہوتا ہے وہ جنگ بیٹھا ہے وہ سدے پر بیٹھا ہے اور جواب ہماری امام عوام پہلے دے سکتی ہے آج بول کو بتا دے کو بول دے اگر نہ بتا سکے تو پھر ان کو بغیر رات کو یاد دلاتے یہ مسئلہ اس طرح کی جائے کوئی آگے اس وقت کرنے نہیں آپ کو ہاں تو مکشید دیکھ رہا بھی اللہ کو کیا کروں ذرا پتسنگ کرو سلمان کرو گنیشی کے اور گھوم کر جا کر کہا کیا رو بکر کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایک ہی سارا طے کر کے جائے اور پھر واپس بھی آ جائے کیا ایسے ممکن ہے تمہارا مانتا ہے تمہارا مانتا ہے اب ابو شدیق رضی اللہ یہ نہیں, کہتے کہ نہیں ہو سکتا میرا ذہن نہیں میرا آپ نہیں مانتا بلکہ اپنے پتھر کہا تو کیا کہا کہ من خوالا یہ بات کہیں کس نے ہے؟ یہ بات پہلے, پہلے یہ بتا کہ یہ بات کہیں کس نے ہے تم نے بزا کے خود یا کسی کی اور اس نے آ کر تمہیں بتایا ہو تم نے اپنے کانوں سے بزا فن سنا ہاں ہاں ہاں میں نے بزا تو خود سنا ہے اور نریشوں نے خود یہ فرمایا ہے برنا. اچھا تو تو تو نے خود سنا تُو جھوٹ تو نہیں بول رہا میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے اپنے کاموں سے سنا ہے اور بکر کیا فرماتے ہیں اے ابو چاند اگر تم نے بزا تو خود سنا ہے اپنے کاموں سے میرے کام کو تم نے خود ہی فرمایا ہے تم جھوٹ نہیں بول رہے ہو تو پھر ایسا ہو سکتا ایسا ہو سکتا اب وہ نریشوں کی حدیث تھی عقلی بنیاد کا اس نے انکار کیا تو وہ کیا بن گیا ابو چاہ گیا ابو چاہ براہ راست نبی کی زبان سے سن کر بھی نہیں مانا بھی. براہ راست نبی کی زبان سے صدی اللہ علام سے سن کر بھی نہیں, نہیں, نہیں مانا مگر ابو جگر ہے کہ جب انہیں پتا چلا یہ نبی کا مان ہے یہ نبی کی حدیث ہے اور ان کو نبی نے بھی بیان نہیں کی ابو غیر نے بیان نہیں کی اپنے عمر نے بیان نہیں جان نے مگر تصدیق کی کہ تم جھوٹ تو ہی بول رہا کہا نہیں تم نے خود سنی ہے ہاں ہاں میں نے خود سنی ہے اسی لیے تو محدثین نے یہ شک لگائی ہے کہ ایک راوی دوسرے راوی سے مزاق ہو کیا کرے دماغ کرے سنے رکھا اللہ, اس کی اللہ تو کیا ہے خود سنا اور ابو بکر سے ابو جہل سے مگر جب یہ یقین ہو گیا کہ ابو جہد جھوٹ نہیں بول رہا اور خود اس نے بڑا ہے راس سنا ہے کسی اور کا بھی درمیان میں واسطہ نہیں تصدیق کر دی حالانکہ براہ راست نبی سخ کی زبان سے نہیں سنا نے براہ راست بن گیا اور میرے بھائیوں آج ہماری طاقت میں ہے کہ نبی صلی اللہ وسلم کی حدیث جب صحیح ہو وہ کسی طرح سے بھی ہمارے پاس پہنچ جائے تو ہم اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ افروالہ ایمان دستکار کرتے ہیں تو پھر ہمیں اسی طرح اس کی تصدیق کر کے گائید کر کے اس کو سچا سمجھ کے اسے ماننا اور اپنانا ہوگا اور اس پر کیا کرنا ہوگا عمل کرنا, کرنا, کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا عمل, عمل کرنا ہوگا اللہ یہ بکر صدیق رضی اللہ کا مکے کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہدایت دی گئی ان کے لیے بھی اسی طرح پریشانیاں کھڑی کی گئی نکالنے کے بنا اور پروگرام بنا دیے ہیں فیصلے کر دیے سردار نے کہ اب مگر صدیق رضی اللہ حکم کو یہاں سے نکال دیا جائے یہ نبی صد اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے اور نبی صبد اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ جائیں گے کچھ نہ کچھ ہمارا کام بن جائے گا ابو مکر صدیق رضی اللہ حکم کو فیصلہ کر کے نکال دیا ہو کر تیار ہو گئے جانے کے لیے کاپڑے کی صورت میں چھوٹا سا جانے کے لئے مکہ کے کاپوں کا ایک سردار تھا مشرق ہوگی وہ ابھی ان دنوں میں وہاں مکے میں نہیں تھا وہ کنواہر کیا ہوا تھا وہ واپس آیا اس نے دیکھا کہ ابو بکر سے تین تو رسیع اللہ ہو جو یہ سال و سامان باندھ کے کہیں جا رہے ہیں ویسے سفر میں جانا ہوتا تو وہاں بات اس نے دیکھا کہ ساتھ و سامان اور بالکل ابو بکر کیا بات ہے کہا اتنا قوم کا آخرا چون تیری قوم کے لوگ نے مجھے نکھا وہ ابن دغنا باقے کے کافی کا سردار وہ کہتا ہے کہ اب بکر تو جیسے آدمی ہو یہاں پکے جیسے شہر سے نہیں نکالنا چاہیے نہیں نکالا جانا چاہیے اور اس وقت ابن دغنا نے اب بکر صدیق رضی اللہ حکم کے متعلق وہ الفاظ استعمال کیے جو پہلی وہی کے نعرے ہوتے ہونے کے بعد عمر مین سی اللہ خلیدہ سی اللہ نبی صلی اللہ ختم کی ہوتی وہی وہی الفاظ جو سدینا نے آشرم کے لیے کہے تھے ان نقلوں پر صحیح تم کو میں نالبازی کرتی ہوں بتائی مالا اور حق کے معاملات میں تم ساتھ دیتے ہو اور اللہ، اور بتوک سے جس کے پاس کچھ نہ ہو تم اپنی محنت اور دوسرے سے کبا کے بھی اس کو دیتے ہو وہی سب نے جو سطیک نبی وسلم کی تھی وہی ابو بکرے تو اتنے اخلاق والا, والا اتنا اس جذبے کی شار والا اتنا قربانی والا اتنا مہمان نواز اور اتنا تو دل پر حاصل اللہ اکبر اتنا ہمدرد اور انسانیت کا اس لیے تیرے جیسے بندے کو یہاں سے نکلنا نہیں چاہیے واپس آ جا میں سرداروں کے پاس چل کے بات کرتا ہوں میں ذمہ داری دیتا ہوں جا کر تجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے سردار تھا آخر سرداروں کو کہا کہ دیکھو بکر ایک اور پتا ہے کہ حید اچھا آدمی بکر یہ محمد رسول اللہ سلسم کا ساتھ دیتا ہے اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا اس نے کہا کہ یہ میری ذمہ داری پر یہاں رہے گا میری ذمہ داری پر یہاں رہے گا انہوں نے کہا چلو اس کو پھر سمجھا لوں کہ جو ہے قرآن پڑھتا ہے ذرا اونچی آواز میں آتا ہے تو یہ قرآن آہستہ پڑھا کر اونچی آواز میں نہ پڑھا کر ابو بکر صدیق لذیذ اللہ اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹی سی ٹیبڑی بنائی ہوئی تھی اور اس کے اندر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے عبادت کیا کرتے تھے جب یہ قرآن پڑھتے تھے اللہ اللہ پڑھنے والا ابو بکر صدیق کو کلام رنگ ہوتا ہوگا کیا سوچ اور کیا مداخلت ہوگا اس کلام میں کیا تثیر ہوگی کا نبان اور پڑھتے تھے قرآن روتے روتے پڑھا کرتے تھے جب رو رو کر قرآن پڑھا کرتے تھے نا یا جب یہ والا شرقی نا ولم مشرقوں کے بچے مشرقوں کی عورتیں وہ جمع ہو جاتے تھی ابو بکر صدیق کے کہتے تھے دیر دیر دل دل اور اس کا قربان سنتی قربان سنتے پھر جا کر دھروں میں بات کرتے تو قرآن کیسا پڑھتا ہے قرآن میں یہ بات ایسے ہے یہ بات ایسے ہے یہ مسئلہ ایسے ہے پھر با کر کے رو کر بیٹھ گئے کہا منیسا یہ تو ہماری عورتوں کو ہمارے بچوں کو خراب کر رہا وہ قرآن جو میں لیے جاتے وہ گئے کے پاس تو نے اس کی ذمہ داری اٹھائی تھی اور یہ اسی طرح کر رہا ہے اس کو روک دو قرآن کو اونچا نہ پڑھا کرے وہ روکے کرے ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں اس کو روک اس کو کر آیا اگر وہ کسی سے بات کی <سطور> کہ یار یہ کام تو نہ کیا کرتے ذمہ داری دی ہے میں ایسے سردار بندہ ہوں میری زبان پر چھوٹی پڑتی ہے میں ان کو پھر کیا کہوں تم ایسا پڑھ لیا کرو جو گھر کے اندر پڑھ لیا کرو کہا تم نے ذمہ داری دینی ہے نہیں تو نہ دے مگر میں قرآن اسی طرح پڑھوں گا اس کو میں چھوڑ سکتا نہیں اللہ یہ سارے مراحل چلتے رہے مشکلات غذائی آتی رہی بکر صدیقی کرتی اللہ برداشت کرتے رہے مال بھی جان بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروا لیا کہ ان نمن سے آئی جا یہ سوپتی کی مبارکی کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں تمام انسانوں میں سے اگر میرے اوپر سب سے زیادہ احسان ہے مال کے لحاظ سے بھی جان کے لحاظ سے تو وہ کون ہے کم وہ کون ہے کم بکر صدیق ہے اللہ میرے بھائیوں اس انداز میں بدیشم سمجھے ہو اپنا بال اپنی جان بھی مچھاور کی جب مشکلات بڑھ گئی اور زیادہ گزر گیا صحابہ کے سبر اور اس کے کامن وہ اس پہاڑ کے مگر اللہ تبار کو تعالیٰ بھی ان کو کندر بنانا چاہتا تھا ان فطروں میں سے ان آزمائشوں میں سے انتہاؤں ان میں گزار کر قیامت کریے یہ اپن نبی سب کے دین کے عمل اور جی کو آگے پہنچانے والے اللہ تبارک کھوج بھی گڑی ہوئی ہوتی ہے کٹھاری کے ڈال کر آگ میں ڈالا جاتا ہے پھر آگ میں اس کو پکایا جاتا ہے کہ وہ گندن بن جاتا ہے خالص سونا کہ اس میں سے ملاوٹ اس میں سے کھوج اور جو بھی ہو جاتی ہے الگ کر دی جاتی ہے تو اللہ تباہ کو کہا ان آزمائشوں میں ان صاحب کلام کو کنندن بنا طالب کنکن بن گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اب تم ہجرت کر کے مکہ سے کہیں اور چلے جاؤ ابتدائی طور پر جب اجازت ملی تو کچھ ہبشہ پہ چلے گئے تھوڑے عرصے بعد میں اجازت ملی تو مدینہ کی طرف جانے کی پھر کچھ حمشہ سے گئے ہوئے نہیں وہاں مدینہ باد جب اجازت ملی اللہ تعالیٰ کے طرف نبی سم نے صحابہ کو بتلا دیا صحابہ آہستہ آہستہ تیاری کر کے مدینہ دیکھ روانہ ہونے لگے ابو بکر سے دیگر بھی اللہ بھی ابو بکر نبی سسلم کے پاس ہے اللہ کے رسول سارے لوگ عجت کر کے جا رہا ہوں اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی چل جاؤں ہوں نبی اسم کا پاس نے روایا نہیں ابو بکر تم نے نہیں جانا تم نے نہیں جانا کیوں اس لیے کہ ابھی مجھے اجازت ہے नहीं मिली मुझे इजाजत नहीं मिली जब मुझे इजाजत मिलेगी मैं चाहता हूं मैं और दोनों इकट्ठे की और उसकी इजाजत नहीं चला नबी सल्लाह ने सही अला से देख रजी अल्लाह को भी दे दी की आप अल्लाह की फर से इजाजत मिल चुकी है आप इन आप इकट्ठे हिजरत करेंगे जी बात सुनने के बाद अब मकर से देख रजी अल्लाह ने اپنے بال کے میں سے جناب دو سواریاں اونگنیاں خرید کی اور پھر سفر کی تیاری کی کھانے پینے کا سادو سامان گھر میں تیار کروایا کوئی پیٹ کی عصمت اور جناب سامان باندھنے کے لیے جب کوئی چیز نہیں ہے وہ اپنی چادر کو ہار کر چی کر وہ اس باندھتی ہے اور رسیح پور کے ساتھ باندھنے کے لیے چھوٹی سی ایک اور رسی اپنی چادر سے دیتی ہے اور اللہ تبارک نے اس کو بھی آتا فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں وہ مشہور سی کے سفر کے ساتھ نبی وسلم کے رفیقے سفر سے دی اور رفی اللہ تعالی کی بیٹی کو تعالیٰ اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کی ڈپٹی لگائی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایک راستے کو جاننے والا بخوبی کیونکہ پتا تھا ان لوگوں نے پیچھے سے بھی کرنا ہے پیچھے سے آنا بھی ہے پکڑنے کے لیے یا وہ کرنے کے لیے کیونکہ یہ جو ہجرت کی اجازت ملی تھی ان حالات میں ملی تھی جبکہ سارے مل کر پلان اور پروگرام بنا چکے تھے یا تو نبی شسیم کو کیا کریں اور ریاض کو رو کر یا تو قتل کر دے اور اس کو یا آپ کو کیا کرے نکال دیں اور اس میں رو یا کیا کریں آپ کو ہندا رہنے دیں قتل نہ کرے نکالنے بھی نہیں تو کیا ہے اللہ اکبر، انہوں نے اپنی تقبیریں کی بم خیر کے رین کرنے والا ہے اور اس ماہور سے بھی میں جس انداز میں نبی سم کو بچایا ہم فخر صدیق کے ہاتھ آئے جو پہلے کا آفر تھا سارے لوگ کا گرمی کا ٹائم ہے سوئے ہوئے ہوں گے تو ہم آہستہ آہستہ نکل چلے نبی سم بھی فکر اللہ رجحی یہ نکل کر پارے شور میں جا پہنچے نوکر کو کہا کہ تم بھونٹ وغیرہ بھی کر چلے جاؤ وہ گائیڈ بھی کے انتظام ہو گیا لیکن وہاں پر غار کے اندر کچھ دن رہنا پڑ گیا کہ کہیں ایسا رہو کہ پکڑے جائیں یہ پورا ارادہ کر چکے تھے قتل کرنے کے انعامات مقرر کر چکے تھے لیکن اللہ تبادلہ حفاظت کی تو کس طرح کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسومی یہ بہار کے اندر ہے اور وہ آپ کے گور کے ولاش کرتے کرتے اہم اللہ کے اوپر ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں شہید بخار میں یہ بات موجود ہے کہ اگر اپنے پیروں پہ وہ نگاہ ڈالتے تھے اپنے قدموں پہ جہاں پر کھڑے ہوئے تھے اپنے پیر ان کے جس جگہ پر تھے اگر وہ اپنے پیروں پہ, پہ نگاہ ڈالتے تو ہم دونوں نیچے بیٹھے ہوئے تھے ان کی نگاہ ہم دونوں پہ پڑ سکتی مگر اس جگہ اور اس مقام پر بھی ہماری حفاظت کی جو کس نے اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کو کیسے ناکام بنایا کہ پیروں کے نیچے ان کو نگاہ ڈال دی نصیب نہیں ہوئی اور اس مسئلے پر اللہ پر اللہ عالمی نے اس مندر کو قرآن پوریا کیا خان یتن عید یقور اب بکر صدیق رضی اللہ کہ جن کی جب کی سے ثابت ہے کہ جن کی صاحب جب اپنے یہاں صاحب کون ہے اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا سن اللہ محدود میرے ساتھی کو ہم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ ساتھ اللہ مرحلہ وہ بھی آیا تھا جب موسا علیہ سلطل اپنی قوم کے, کے, کے کرتے کرتے اور ادھر دل, دل, دل کا اجالا بھی ہو چکا ہے سامنے کریائے رہا ہے کوئی پل نہیں ہے کوئی کشتیاں نہیں ہیں انسانوں سالوں کو لے کر کیسے جانا ہے قوم کے لوگ کہنے لگے اندرا روم دوسرا اب تو مارے گئے اب تو پکڑے گئے اب تو جان نہیں چھوٹے گی پہلے تو وہ سب کو چم چھوڑ بھی دیتے تھے نا اب تو انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے پیچھے پھر اور اس کی فوجیں آگے دریائے دریائے اور اس کی فوجیں تو اب کیا کریں گے کیسے بچیں گے اس برنے پر بھی جب پریشانی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ پیچھے دشمن آ چکا تھا اور آگے دریا تھا بچنے کی امید نہیں تھی اس برنے پر بھی جب موسا علیہ السلام کو یہ کہا گیا آپ مارے گئے اب پکڑے گئے اب نہیں بچ سکتے تو موسا علیہ السلام نے کیا کہا ان مریا اب بھی سیاحی انیا ان میرا رب میرے ساتھ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے وہی میری لاجرمائی کرے گا دو ساری صلاح نے اس اللہ کی نعیت میں اپنے کسی اور جب جو شروع سے پکڑے جانے کا خوف اور خطرہ پیدا ہو چکا ہے کہ کہیں پکڑے نہ جائے تو اللہ کے نبی اپنے صدیق رضی اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ لا تحزن جو ہم نکر کہ انہ اللہ تیرے اور میرے ساتھ یہاں نبی وسلم نے اروپ کر سدھی کو بھی اپنے ساتھ دلایا اللہ کی اللہ کی وجہ اجرت کر کے مدینہ میں پہنچے تو مدینہ کی زندگی نبی صد اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عبدی اس طرح نظر آتی ہے کہ اگر ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کئی مرحلے پر یہ بیان کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں احادیث کی کتابوں میں یہ تذکرے ہوتی ہیں آنا ابو بکر آنا ابو بکر ابو بکر بسا اوقات ساتھ عمر کا تذکرہ بھی ہوتا تھا اللہ ابھر اور پھر نبی اکرم صد اللہ عسلم نے جہاں تک بھی فرما دیا کہ کافی لا لاگ جتنے بھی لوگوں نے تمہارے افراد جو احسان کیے جو کچھ کی ہم نے ان سب کا بدلہ دے دیا سوائیں کو پکڑ کے جن کافی روما لوگ کیا تھا استعمال کا دن اللہ آپ اس کے بہلو کا اس کے اعتبار ان کے احسانات کا بدلہ آپ خدا تھا اللہ <سؤال> جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپیل کرتے تھے اور قربانی دینے والے میں سب سے پہلے ارو بکر صدیق رضی اللہ ہوا کرتے تھے اور ایک مرلہ آیا ارو بکر صدیق رضی اللہ وسلم کے اس امنیت کے درجے کو دیکھ کر درجے کو دیکھ کر فاروق رضی اللہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی کبھی بکر صدیق سے آگے بڑھ سکوں میں کبھی ابر صدیق سے ہر دفعہ اوبر صدیق یہ ترکیب لے جاتے رقم لے جاتے ہیں سب تک حاصل کر جاتے ہیں ایک مرنا آیا جب ان دنوں میں اکر صدیق رت یلباد کے حالات کچھ سستا تھے اور ان میں فاروق رض جب بات کے حالات کچھ اچھے تھے تو سوچا کہ آج موقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی ہے سہارا کھانا کو اندیا کے خرچ کرنے کے لیے اور بکر صدیب رضی اللہ تر بھی مال نہیں آئے عمر فاروق بھی اپنا مال لے کر آئے تو بکر صدیق رضی اللہ کی دھیری ذرا چھوڑی تھی عمر فاروق رضی اللہ تم کی دھیری ذرا بڑی تھی ذہن کی طور پر عمر فاروق خوش ہو رہے تھے کہ آج میں شاید نفع لے جاؤں گا لیکن کیا ہے اللہ عمر فاروق سے جب پوچھا گیا کیا بیٹا ہے کہا گھر کا آدھا مال لے کر اور سے پوچھا گیا کیا کمایا بتایا کہ گھر کے سارے کا سارا بال اٹھا کے اللہ پھر عمر رضی اللہ حسن کہنے لگے کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے سے آگے بڑھ سکتا نہیں اللہ حسبت حکم کے موقع پر نبی صلی اللہ حسم کے ساتھ کافروں نے جو کچھ کیا تھا اور اس موقع کے اوپر ان کافروں نے پوچھا تھا کہ ابو اللہ نبی جواب نہیں بکر ہے جواب نہیں عمر زندہ ہے تب اس کا کوئی جواب ہو نہیں پورے سب جاتی شاید کی جیوں دنیا سے گئے دنیا سے گئے تو بولے ان کا وہ پارکول تھا جن جنگ پہ غلط جگہوں تھی تو اس کو ہمکارا کرتے تھے کہ حکر تم اونچا ہو جا یعنی ہم ہارے پاگے اور اللہ یہ بات جب وہ ہو جائے پھر تبھی سب نے کہا عمر ہو گئی تم ان کو جواب دیا جب میری اپنی ذات کی بات تھی وہ خاموش رہے تو وکر کی بات تھی وہ خاموش رہے تو عمر کی بات تھی تو, تو, تو خاموش رہے اب بات اللہ تک جاتی ہے یہ اپنے معاموش کو اللہ سے بھی اونچا کر رہی ہے اب اللہ کے مقابلے میں اس انداز کی کسی غیر کی اونچائی دوبارہ نہیں اور وہ اس لیے کہہ رہے تھے کافی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تین لوگ اگر ہیں تو اسلام ہے اگر یہ تین ہے تو اسلام نہیں اللہ تک پھر عمر رضی اللہ نے دعا دیا کہ اللہ رانا والا ہونا نہ اللہ الب رانا والا ہونا نہ اس میں اس بھی اور اسی انداز کی بہت سی اور بھی احادیث ہے بالخصوص خصوص صحیح اللہ صدیق رضی اللہ علیہ فضیلت سے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے فاروق صحت عثمان احمد دیگر صاحب نام کے حوالے سے بھی اللہ سے گاہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح انداز پر صحیح نام صدیق رضی اللہ تعلیم حصبت ان و فضیلت سمجھنے کی اور اس کے کے اندر عقیدہ رکھنے کی اور پھر انہیں کا راستہ اور انہیں کا طریقہ اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ حفیق اور میں سب سے پہلے تو خالق اور مالک العالمین کا جس میں تھی کہ میں آپ کے سامنے یہاں پر حاضر ہو کر کچھ کر سکا طبیعت ٹھیک نہیں تھی کچھ اکثر کا حکوم کا اور چہرات کی سفر ہوتا وہ آمدہ کی بنا پر عبد اللہ کر دیں بادشاہ صبح کی طرف تھا رات بھی ایک پروگرام تھا ڈی جی اور پھر اثر کے وقت بھی ایک پروگرام او تھا اور اب یہ اور اور پروگرام کیا تو اس میں مسلسل کو شمولیت رہتی ہے جتنی باتیں میں ہم کی ہیں اللہ پہلے مجھے پھر ہم سب کو ان کی تو پھر جگہ میں آپ کا مجھے شکریہ گزار ہوں کہ آپ نے پوری دلزمین کے ساتھ بیٹھ کر میرے گفتگو کو سنا اور پھر خصوص ہمارے شہر کار صاحب اور مسجد کی انتظامیہ جنہوں نے اس پروگرام کو تنشیل دیا ہے اس کے لیے ساتھی شراب پہ کیے ملنے کی کوشش کی اللہ بہت شکر فرما یہ اللہ نے فرمایا میں ناش مانس کو کیا